الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم ال مشف والا علی و اصفا والا وَأَصْحَابِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَدْعُونَ النَّاسَ إِلَى سَبِيلِ الْهُدَاءِ أَمَّا بَعْضُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وفي مقام آخر وتلك الأمثال نضربها للن سِلَ عَهُم ييتَفَك آمنتُ بِله الصدق الله مولان العظيم صدقَ وَب غَنَا رسولهُ النَّ بج الكرم الأمين إ الله وَمد إِكَثَهُ على النَّ ددین منوسل علیہ وسلی موت مسلاد والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ والابق یا سیدیا حبیب اللہ سلادو سلام عالک یا سیدی یا رسول اللہ علساب یا سیدی یا راحت العاشقین معزز سامعین و دوست احباب مہمانان مہمان السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ وحدہ اللہ شریک دی حمد و شنا ودرود خاتم قادر مطلق دی بار گہ دی اندر فریاد ہے کہ مولا تعالی ہر شر ہر فتنے توں ظالم نے ظلم تو حاسدین نے حسد تو اپنی رحمت دی دائمی پناہ نہ جاتا تھا فرماوے برادران غلام مصطفی صاحب دی والدہ محترمہ مستفا صاحبہ مرحوما رسم دی محفل شریف کا اہتمام فرمایا گیا مولت اس مجلس شریف نو اپنی بار گاہ چبول فرما کے مرحوما دی بخش فرما گیا جناب دے سامنے جس موضوع کلام کروں گا اس کا عنوان میرے مرشد لجپال دا ایک فرمان ہے جنس جنس تا کہ حقیقت فقراء ہی بہت رسے دراز سیدی وسنان دی بلا کلام مجدد وقت میرے مرشد اللجبال عرصہ دراج دوئے فرما رہے ہیں کسرت نال فرمان دے سن جب تک اعمال نہیں بدلو گے حالات نہیں بدلیں گے ای آبدہ قول مبارک آبدہ ایک جملہ شریف قرآنِ مجید نال اس جملے شریف دی تھوڑی جی وضاحت کریں گا وگرنا چے نسبتِ خاکرہ بعالمِ پاک میرے جی啊 بے علم بندہ کسے فقیر دے کلام دی کی تفسیر کرے گا میرے استاذی المکرم محقق وقت اور ایسے محقق کے جنہیں دی تحقیق دیکھ گئے ہر محقق گھٹنے ٹیک گئے آپ اکثر فرمان دیں نے کہ میں جتنی ہیں تقریریں کرنا اے میرے مرشد لجپال نے چند ارشادات دی تفسیر ہو رہی ہو اس شروع تلائے کہ آج تک کو تفسیر ہو رہی ہے تو مکی نہیں اگلش واسطے کی تیئے کہ فقیر دے کلام دے الفاظ تھوڑے اندلیں مانے چکے اندلیں جملہ چھوٹا تو مانے یعنی سمجھو کہ ایک جملے کول او پورے جہان نو بند کر کے رکھ چڈ جی میں کہیں دے لیں کہ سمندر نوزے کبلا جھت اتنا علم اتنا زہد اتنا تقویٰ، اور ایسی تحقیق ایسا علم کہ جنہوں دشمن نے بھی اسلام آخ چند جملے دی چند اشاد دی تفسیر کردہ کردیا اجے پوری نہیں ہوئی تو پھر اتر میرے تیرے کم ہی کوئی نہیں بہرحال جتنی سمجھ آئیے ہو گیا زبان مبارک آئے نے ارض کر دیا ادور دعا فرماؤ حالات بڑے خراب دکھا نے پھینگ پائی ہوئی تنگ دستی <دو آلام> دے پہاڑ ٹوٹے <باہ> ہوئے مینو چنگی طرح یاد ہے اتنے اس مرید دے جواب نے فرمایا سی جب تک اعمال نہیں بدلو گے حالات ادو اے گل سنی تو اس پاسے توجہ نہ گئی شیطان ڈک ل روک ل فکرا دیا گلا سننے تو شیتانٹا چڑھتا ہے ایسے جنہوں دی زبان, زبان, زبان بندے ترجمانی قرآن دی ہو رہی ہو کوئی زبان اپنی مرضی بولدیاں کوئی زبان نفس دی ترجمانی کردیا نے کوئی زبان جہان دی نہیں کر دیا نے لیکن اللہ د فکیر ایک او زبان اے نبیان دی او زبان, اے نبیان دی او زبان اے نبیان بندے دی رب رحمان ہوگا اس وقت ادھر توجہ نہ گئی دے اندر حالات تے مطالعہ کر رہا سن آیت پاک پڑھی قرآن مجید دی آیت پاک پڑھیے تو آیت پاک تے اس آیت پاک er دا ترجمہ یہ بنتا ہے جو میرے مرشد دا فرمان پھر فورن دن گیا کہ یار گل واقعی حقیقت زبان اور در حقیقت یہ جنہوں نے قرآن جنہوں نے حبیب خدا دے فرمان ہیں بہ سارا شان حقائق نو پاو والے یہ لوگ نے جنہوں سوفیات فکرا کرا میاں صاحب نہیں فرما ہر کسی نظر آدیفت بھی ہر کوئی پڑھ لینا بڑے بڑے سونے سونی آئے نے فیل کر گئے سنا گئے نے پڑھ گئے نے پڑھا گئے نے لیکن اے دے اندر اصل جو موتی اور رمزا پیاں نے او صرف اللہ دے ولی پا ہے۔ عارف کھڑی فرماوندا فرمایا شدہ مددا زیر ازبر سدہ مدا مد زیر شان تھری بچی آئی سدا مدا مد زیر سب شان تری بچی جی آئیا آما لوک خبر نئی پر خاصار میں پایا آم خبر خبر کوئی پر خاصا رمپا حقیقت دے اندر اس سمندر دے اندر گوتا مارن والے بچوں موتی کٹ لیا من والے اللہ د فکیری نے نے حقیقت بائییا نے رمبت بائیاں ایسا کلام آنتک سمجھ آ فلسفے نہ فلکیات نئی سمجھ آج دے جاتے رب رحمان دی رحمت ہو جاندی ہے عرصہ دراز دو مرشد لجبال دائے فرمان سنیاں سی اس میں لے توجہ نہیں گئی آخر کار آیت پاک قرآن نے پاک دی پڑی ہے فوراں توجہ گئی ہے کیونکہ این ترجمہ وہی بندہ سی جو میرے مرشد نے فرما دیتا سی سورت الراد آیت نمبر یارم وحدہو لا شریق ارشاد فرماؤں دائے رشا دے ربا نی فرمایا ان اللہ لا يغير ما حتى يغير ما بے شک اللہ بے شک اللہ لا گئی تبدیل نہیں فرمو بدلدا نہیں ماں بے کسی قوم دی حالت نو کسی قوم دی, دی. حالت اللہ سونا نہیں بدلتا تبدیل نہیں فرماؤں اللہ سونا تبدیل نہیں فرما لگ لگتا ہے اشارہ ملتا ہے حالاتی کری ایک ذات نہ سکتے مخلوق دے کا کم ہی نہیں ہے نہ بادشاہ کر سکتے کر سکتے نہ عوام کر سکیے حالات نو بدلن والی شریقا فرما فرما بے شک اللہ لا لا یوگئی رو نہیں تبدیل فرماؤ دا ما بقوم قومی کسی قوم دی حالت نت میں آدت نے اتوار نے رحنا سہنا ہے چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا ہے جنوں جنوں بندے کی سیرت آکھیا جاندے چال چلن کردار آکھیا جاندے گولا شریف مولا نے فرمایا میں اتنے تک کسی قوم کی حالت نہیں بدل دا جب تک کوئی قوم برائیاں نو ਛੱਡ کے تے نیکیاں دے پاسے نہیں آوندی پھڑے کماں نو ਛੱਡ تے پھڑے کماں نو ਛੱਡ کے تے ای تاں تلے پاسے نہیں آوندی نافرمانی نو ਛੱਡ کے فرمانبرداری والے پاسے نہیں آوندی میں اس وقت تک کسے قوم دی حالت نہیں بدلدا اے خود وحدہ جل شریق دا فرمان اے خدا دی قسم کر گیان جے جی دو قران دی ایت پڑھیے تا سمجھ آئیے اللہ تعالی دے فقیراں دی گل عام نہیں ہوندی گا ساری گل چے تے پیسے واپس. قربان جاو میرے مرشد دلپال نے جدو یہ فرمان سنایا ادو بھی حالات دے سن اج پھر حالات دے بنے کھڑے نے قربان ہر بندہ، ہر بندہ، قوم دا ہر فرد پریشان اور انہ پریشانیاں دا حل لبنا چاہتے ہیں جناب والی اس تنگ دستی تردو آلام تو نکل کے جناب والی رحمت کی آسانیاں لے پاسے پاس آنا پتہ لگا کہ فقیر لوگ ہر اپنی مرضی لیکن لبیاں دی زبان اللہ سونے دی مرضی او جی بال شارا فرما فرمایا ہاتھ ہے اللہ کا ارے بلدائے مومن کہ ہاتھ،, ہاتھ ہے اللہ کا ارے <غالب> مومن بلدے مومل کہ بو کار فری کار کش فرماؤں فرمائیے ہر بندے نو اپنے دے کیاس نہ کیتا گل تیرے ہتھاں دے اندر تیرے بازواں دے اندر تیری طاقت ہے لیکن اللہ دے فقیر دے ہتھاں دے اندر رب دی طاقت ہوندی ہے ہتھ اون دے اون دے نے طاقت رب رحمان دی ہوندی ہے ایویں ہر زمان نو اپنی زبان تے کیاس نہ کریا کر تیری زبان وچ تیری طاقت ہے تیری چاہت نال بولدی ہے تیری تمناں دی تمنا ترجمانی کر دی ہے تیری مرضی ترجمانی کر دی ہے اندر دی ترجمانی کر دی ری زبان تری ان ترجمانی کرتی لیکن اللہ سونے د ਦੀ زبان اللہ سونے دے قرآن کی ترجمانی کرتی سدگے جام آیت پا یہ آیت پاک تا, تا لوگ دیا گلا فرا لوگ دیا گلا حدیث دا ترجمہ نے یا مولا سونے دے کلام دا ترجمہ آدی لاخلا یوگئر یوگئر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 آو، وحدہ غولا شریک مولا اعلان فرما وے جے اپنے حالات بدلنا ح دے ہو, اپنے بدلنے شروع دے ہو. لیکن اس پاس کوئی نہیں آنا چاہتا امل والے پاسے گل کریے امل والے پاسے جی آ قربان جاواں مسلمانی نان نہیں رہ گئی ایمان نان کی شہ نہیں لبھی ایمان نان کی شہ نہیں لبھی اللہ دا قرآن وہ سی جڑا اصا روڑیاں سونے لبی لگ کے دی او فلسفے پیچھے چھوڑ بیٹھے ہاں اور جنہوں نے بھول بیٹھے ہاں وہ خدا دیا بندیا جڑا بندہ اپنے حالات نو اپنے دشمن نیاتوں اپنی تنگ अपन बीमारिया मुसीबत अपने हजूर किए एक शेर तिछ दूमड़ी शेर तिछ तूमड़ी दगी यारी तिले कठे टूरे मौला रूम ने मसलवी शरीफ دے اندرے ہی بیان رکھیا جے شیرے شکار شکار مارے تین شکار مارے تین تین جدو شکار کر کے واپس آئے نا واپس آئے نے شکار دے اندر ایک گا سی ایک ہرن سی ایک خرگوش سی مولا فرما موسیقی जदू वापस आ टिकाने टिके शेर पूछता है रिछ कहला उस तू छोटा, छोटा लूमड़ी का शेर नुस्सा है शेर ने पंजा मारया है कहीं ना, ना मुराद कमई सारी मेरी ए लेना तू चा नजा मार के शेर ने रिछ न रला दिता वारी लूमड़ी भी आई है शेर पुछले छड़ा तेरी की सलाह लूमड़ी कहीं लजपाल मेरी की मजा लू जंगल का बादशाह है तू राजा में है जनाबे वाली मैं मेरे नजदीक तकसीमें चाहिए सुबह के नाश्ते दे अंदर खरगोश थोड़ा होना चाह दोपहर के खाने के अंदर हिरन होना चाहिए रात के खाने के अंदर गां होनी चाहिए شیر مسکرایا پوچھتا بے وہ لے باقی گلا ساریاں بعد چلے پر تقسیم کنی سکھائی گئی مولا رو. اچھا بعض لوگ ظاہر بھائی اللہ کے ولی کہتے کچھ ہیں سمجھاتے کچھ ہے الفاظ کچھ آتے نے ظاہر کچھ ہے لیکن کجلیں مولا سونے نے جس گل بل اشارا فرمایا فرمایا وتیل بوہ لکرو سونا فرماؤں فرمایا اس علم میں امثال بنایا کیوں بنایا تاکہ تو سنگورو فکر کرو سوچو بیچار کرو تدبر کرو تفکر کرو بدرک فرماؤں دے لیں فرمایا کسی اللہ دے فقیر تو پچھیا گیا دور مولا سونے نے ایک خوپڑی دے اندر کی رکھیا ہوئے آپ نے فرمایا اس خوپڑی دے اندر ایک خاص طوفہ ہے ایک خاص طوفہ ہے یا سوال بزرگوں اے یہ مولا سونے نے نے اے آیا یعنی دماغ عالم میں دے اندر فکر کرنے واسے رکھا ہے غور کرنے واسطے رکھا ہے دنیا جہان کی ہر ہر چیز دے اندر بندہ فکر کرے غور کرے جدو غور کرے گا خدا دی قسم کر گیا نہ اگر ایک ریت دے ذرے دے اندر بھی غور کرے گا اووی انہوں رب تک کپڑا ایک پتے دھولے گے وقدا شریقا شریف کی ربو گواہی پہ مولا سونے گیا حضور کیا ہر سر در تفہ ہے آپ نے فرمایا نہیں بعد سری نے او جڑی سری سری پہ ہے پر اندر کھانا پوچھنے والا حیران ہو گیا کوئی مثال اللہ سری سر سے بڑا سونا بڑی لیکن اندر او طاقت کوئی نہیں او مولا سونے خاص او خاص تحفہ مولا نے جڑا حضرت انسان نو عطا او کوئی نہیں تا فرمایا تیلی کا سر تے پر دماغ کوئی نہیں نی ماسا جی رگڑ لگ لگتی شولہ فڑک پہ فرمایا فکیر فکیر دے, دے, دے, دے. دے مسئلہ سارا بندے بندے آلم ہے جڑے بندے دنیا جہان اندر اگلا بن دم کرتے رہے چھوٹی جی گل تھی خڑک پہ فرمایا یہ تیلیاں تد تر اے نا تو تھیلیاں بھی افدل نے خدا دیا بندہ ہونے تھیلی افدل ہو مخلوقات ہو سری دماغ بھی ہو تیلیاں سیری ہے پرج نہیں فرمایا جنہیں سریوں کچھ جی سری کچھ وہ جنا دماغ اپنا بچا کے رکھیا ہوتا ہے جنہ مولا سونے کی وہ خاص خدا داد طاقت صلاحیت بچا کے رکھی ہوتی ہے و دنیا کی مالو متا نہیں مولا سونے پیسے دی جنابے والی پیسے کی فکر, فکر رکھنے دماغ نہیں سمجھنے نہیں دتا مولا سونے نے یہ آلام نمجن واسطے کی مطلب اللہ د فکیر فرما نے فرمائیے دنیا نیت سات نو موتوں کو ویکھی سبق حاصل کر فائدہ برو یا للابصار سبق حاصل کر سبق سیکھی جی جی تو دنیا دے حادثات تو دنیا دے معاملات تو حالات تو تو سبق حاصل کر گیا فرمایا تین سب کبک نے سیکھا فرمایا چنگی ہے شر آگے چلو باقی کام سارے بعد پر یہ تقسیم کن سکھائی بھائی جناب ناشتے چرگوش چلے گا دوپہر دکھانے چرن چلے گا رات کے کھانے چان چلے گی میری میرے نزدیک یہ سہی تقسیم ہے شیر گئی دے تقسیم لقسیم لوگلیں سکھائی ہے لمڑنی گئی لیے لجبالا رچھ دی موت سکھا گئی ہے لومڑ پچھے ش یہ تقسیم کی تریقہ کتوں سیک یہ مدرسے انہیں آخیا اتنے مدرسے کی لڑالیا پی پیغام دے گئی بھائی تیل تو فرمائی اچھا کیملا کملا لومڑی سکھ جومڑی نچھ کی موت سبق پڑا جرے میرے سجنا کی موت سان سبق نہ پڑا ہاد آد تو سبق نہ ملے آئے خبردار نہ ہوئے بچن کی کوشش نہ کریے اپنے آ نہ بدلے جی سان سبق نہ ملے اس زمانے زمانے دیاں چال چال با دیا تے چال چلن تو۔ ایں تو اے چل دے اے ہر روز طلوع اور غروب ہونے والے سورج تجھے ایسا سبق نہ حاصل کرئے مولا روم فرماوندے نے اے بندی آئے یہ تو ہی برات نہ کی دی تو نہ سبق زکھی آتے مڑ تیرے دوتے لومڑی ہوئی افضل <سؤال> ہے تو کاندہ افضل مخلوقات تو کاندہ مخلوق کاندہ افضل ہے تیری مخلوق فرقاتی افضل ہے مولا سوڑے نے تینو تا افضل بڑھایا ہے مولا نے تیرے کھوپڑی دی اندر ایک خاص تو فرق کیا ہے خاص خدا دا طاقت رکھیے اس واسطے رکھیے اے جدو تے تی ش پھر سبق سکھ جی خا مخا تنگے لنی موت نو دعو نہ دیں خود دے اندر شریق لاؤ بھی खुदा दिया बंदा अगर एक पासे मौलायरूम की शिकायत कर एक एक ले आपने आपने रख ली एक पलड़े के अंदर मौलायरूम की शिकायत के मुताबिक इस लूमड़ी नई जड़ी शेर एक रिछ दौत तू सबक पड़ गई अपनी जान बचा गई सी ना पिछले سکھا گئی تراجو زمیری تول جی تیرے کو زمین والا تراجو ہو خدا دی قسم کر کے اپنا لالا چی اپنا پیٹ ہی بھول گئی حالانکہ جانور لیکن شبا کے جی حاصل کیا بھائی اپنا پیٹ ہی بھول گئے لیکن وہ مقابلے کے اندر اج ہزار موت میرے سامنے ہو کوئی روڈ تو مریا پے کوئی گولی مریا پی کو موٹر سائیکل مریا پی کو مریا پی کوئی کچلیا پیٹیاں جانور شکار پیا بن گئی کوئی درندہ ظالم کا نشانہ پیا بن کوئی کسی کی عزت پی لٹی ہے استعمال برباد پہ آدیع نے ہے جناب والی کسی نو نگیا کر کے چمڑا اتاریا جا رہا وے کسے دا نا کپیا جا رہا کٹیاں جا رہی دے حادثات بھی ویکھ حاد لے آ لیکن کدی نہیں خیال آیا جاؤ وہ یار اصا بے گیرتی چڈ دئیے اصا برائیاں چھڑ دئیے اصان نہ فرمانی چھڑ دئیے کہ مسیبت یہ دے پیے کل سڈ لیکن اور جن تک اثر کلما ٹھو نہیں پڑا گے رب رسول وفا نہیں کردل سکتے تیرے کو لکھ فوجی وداحت کرن دی لڑ کوئی نہیں بارہ ملک جڑے اپنے آپ اسلامی کہ نگارا کے لحاظ چالی لاکھ تو پنجا لکھ تک فوج موجود ساڈے خالی تیرے پاکستان کو مچھے دکشا کی بلایا او ج سید امبیا نے جب میرے پاک نبی تھان دی ہے اور آ کے نماز پڑی چالی پھ فوج ایٹمی اصل ہتھیار تیرے کدھر گئے گیل سنو سائنس سے جنابے والی اے سائنس دان بچا لوگ گے دے جنہیں تو تنابے والی یقین تبکول کی رب والے پاسو ٹوٹ گیا ادھر توجہ میرے ہل کرو جی وجہ رب سونے پیچھے اگیا میں پوچھنا وا او گئی نے چالی پجا لکھ فوج دا قبلہ ہے ولوی جدو محفوظ نہیں کل اپنے گھر نچا لو گا اپنی عزت نو بچا لوگ وقت آنے یاد رکھے وقت آنے اگر مسلمان امت مسلم اسی طرح غفلت اور سشتی کے اندر رہی اور اپنے آمال نہ پتلی کی وقت دشمن نے تیرے منہ نبالا نہیں جان دیا آج اسلام اور آل اسلام کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے نا اور ساری برادری کل مانگو یہ ساری چپی کل وقت یاد رکھی اگر یہ سمت نے اپنے کردار نہ بدلے تیر میرے گھروں دشمن نے اس طرح چوک لے جانی آج بھی چکی کھڑے نے لیکن تریے سخت وقت ادا کی قسم کر کے ناڈے سڈے منی سر بھی چنگے سن آداب سی فارسل <تصفح> اداب <صحیح> حج سن حدرت موسا کلیم کہندے سن یا نبی اللہ دعا کرو عذاب آ ہے بچا لو ہن نہیں کر آپ دعا جانا, اونا جانا لیکن جدو نبی والے بھجنا اللہ سونے دے نبی رسول والے بھجنا یا رسول اللہ یا نبی اللہ دعا آجے او خدا دے بندے ہو او جان جانا نا نے کہ کے کے کرو لیکن ڈیٹ ہو گئے اندر تے کم از کم واپس مڑ پہ سن اور تے ہر آداب بنا اسا ہر ادب آئے نا بڑے بڑے اداب آئے نی تری عمر چی نے لیکن ساڈی ساڈی کھوپڑی تیلی وانگو خالی دنیا دی گل گل تو جھگڑ پہ لے لیکن آلم امسال والے مولا سونے دی قدرت توجہ ماسا بھی کو خدا کی سونے میں جڑا دنیا جہان بنا جائی یہ مسلے ہترکھی تک بال فرما اقبال ہے نہیں سے خالی جہاں و ماہی جہاں جہان دنیا بنا اکبال فرمافا خوبی نہ واسطے نہیں بنایا اے مولا سونے نے تینو سمجھا لائی بنایا اقبال فرماؤں بھائی فرمائیے تحم کا ہے شکاری ابھی ہے تیری بتار تری کا ہے شکاری ابھی بتا ہے تیری نہیں میں اس اچھ خالی یہ جہان مرغ و ماہی مڑ پہ اور روستے رسول وے تو جو کر لے سن روخ لے سن لیکن اج دن بن دن ب دن جڑے آداب پہ آت پے بنتے کسے شاعر نے کیا منظر کشی کی تھی شاعر فرمایا ایک بار اور تی بہا فلسطین میں میا بدکرداری اور برائیاں کہ بالکل دشمن منڈ لارے لیکن سنو گیر نہیں آئی <mbell> شائر شائر اج اگر آج پڑھیا جائے مسجد اقصا شریف جہد عصمت دلم مولا سونے نے جدو اپنے محبوب دی سفر بہراج کا آغاز فرمایا مسجد حرام ترمایا زمینی, زمینی, زمینی راج, دائ... انتہا اور سفر اکسا اور مسجد مسجد اکسا اللہ جنے دیا برکت رحمداں نے لیکن نہیں رہ گیا جذبہ نہیں ریامان میری چاہت تری میری طبیعت بن گئی ہے ساڈا او سیدا ہونا چاہیے باقی کھپتے ہیں تو کھپ جان مرد نے تو مر جان, جان باقیاں نال جو ہوا ہوے مسلمان نہیں امام علی رضا تو ردا تچھے سی پا لاؤ حیوان تنسان درکی ہے میری اہل پیت ہے سردار نوجوان امام علی رضا فرما دے فرمایا انسان تے تیوانچ کے وے انسان حوانے جا صرف اپنی ذات دی سوچ رکھتا ہے انسان فرمایا نہیں فرمایا جن چار لتاں ہو جانور ہوتا ہے دو لتان والا بند لد کاٹ لال بندہ نہیں فرمایا انسان انسان وہ جڑا اپنے تک محدود نہیں رکھے گا ساری امت مسلمان فکر رکھے اور اگر وے محمد ورنہ کوئی بندہ ہی نہیں لگتا تو سبحان اللہ کو درد والا ہو کوئی محبت والا ہوے کوئی عشق والا ہوے اروس مج اس شیر دا مطلب کی ہے آقا ایک باہر ہو تے فلسطین میں نیار دیکھ دیکھتی آآ آآ ہے مسجد اکسار تیرا راستہ دیکھتی آآ ہے مسجد اکسار یہ نہ سوچی آآ سوچ, آآ اج ان بنی ماں کب تک خیر ملائے گی ایک سست فارمیلر ते दुश्मन ने इन फेरा पौने मौला सोने नवन आसल सानू इत निशान बड़ा छा खुदा कसम कर गया गल कर मौला सोने ने जहान तेनू मैनू सिखावन वास बना سبق ہاس کرا سبق حاصل کرے گا جی تین تو سبق نہ حاصل ہو جانور تیرے تنگے جانور چے سبق سیکھی بیٹھے لیکن, لیکن سبق سکھنا سبق سیکھنا سبق سکھا سبق حاصل کرنا لومڑی کے سامنے دریا مرن تو سبق حاصل کر لے ساڈے موڈیا تئیے تھوڑی ہے سان کدی خبر یاد آئی سوی اپنا اپنا اگلا جہان یاد آیا لکھا یار ایک دن بھی یار پھر سچی داس حیوانیت اور کان حیوانیت کا نام ہے واہ جو بھی ہے اے سب نو پتا جو بھی تینو ولیٹھی کڑی ہے سب جاندے اے سب جانتے نے اے قوم کملی نہیں پاس بڑی سیانی قوم ہے لیکن یعنی کی گلامی کا پٹا اچ پایا کہ او نارا کرنا گوارا نہیں کرا اتنا گوارا نہیں کر دے ایک پاس رب کا فرض دوسرے پاس یونیان ہوم رب کا فرض چھٹ کے رمضان عید منا قوم میں خبیشہ نے ایلے کولتی ہو گئی ہے قوم تو معافی منگ لے آن گئے ساڈی قوم یہ نہیں تھے کول گلتی ہوئی نہیں کم ہی بڑا ٹھیک ہے پر سٹی کو سان سنوا رکھا روزہ میں کزا گا اچھا رمضان چ روزہ رکھیا جا رہا ہے رمضان کیتی جا رہی ہے عید کے دن نو روزہ رکھیا جا رہا ہے دسو شیتان کون بنے باقی عبرت یا سبق حاصل کری بولے نہیں آ فیصلہ تھڈے اتنے سنو چی سنت شیتان بن گیا میںوز رکھ دفتی اچھا ادھر بٹ رمضان روزہ قضا ہو رہی سبق پڑھا نال پہلی روزہ رکھا رہے ہے ہوں فیصلہ تھڈ ہاتھ کون بول دے نہیں جے ایک پاس رب دا فرض ہے اور دوسرے پاس یہودی دی غلامی دا پٹا ہے وہ نہیں اتاریا جانو ناراض نہیں کیتا کیا جانا ناراضگی گوارا نہیں یہ سکولی قوم کہتی تھی یہ سکولی قوم کہتی تھی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 سینس والوں سے کہ آج لے آؤ وہ اپنی تعلیم آج لے آؤ وہ اپنا سائنس آج لے آؤ وہ اپنا فلسفہ جس پہ تمہیں ناز ہے ذرا مسجد اکشا کو تو بچا کے دیکھو سازو سازو باوجود بھی سیاح کہ دیوا بھی ہووشنی بھی نہ لبے تو چک سٹ فرا اس دیجیو رہی جی فرمائی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 اگر آج قبلہ اول کی ہو فاض کو سریہ بھی جاندیاں کو یہ سارا سامان اتھے ہی رہ جانے تھے ہونا کھ نہیں اقبال فرماؤں فرمائیے سبب, سبب کچھ اور ہے جسے, جسے, جسے تو خود سمجیتا ہے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھ ہے زوال بنتا ہے مومل کب زری سے نہیں فرمائیے فرمائیے سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا ہے سوال بنتا ہے منہ زوال مومل کا بے سے نہیں مال فرمو دے زوال دا سبب غربت نہیں دنیا دی کمی نہیں دولت دی کمی نہیں دی نیحن نیحن زوال دا سبب نہ دولت ہے زوال دا سبب اقبال آ تین پتا جسے تو سمجھتا ہے لیکن ٹیٹ بن گئی اور سوال سبب کی ہے سباب مولا سونے رب رسولانی خدا کی قسم کر گا اج ہر بندہ یہ دل لے دے حالات بدل جان اسلامی حکومت آ جے اسلامی ماحول ہوے اسلامی تحزیب ہوبلا تحزیب نیلے اپنے افراد رنگی ہے افراد افراد ہی نہیں ہوذیب کتنے بنے گی پہلے اپنے آپ تو اسلامی پہلے نہ فرمانی پھیلے کام چاج فرما برداری والے پاس آ جنگے عہد سال یہ فرمایا صاحبی ہو تی اتنے بہنا حفاظت کرنی ہے جن تک میں نے آٹھنا نہیں جنگ عہد مسلمان جت گئے دشمن نسن تے مجبور ہو گئے لیکن یار پس منظر سنجھ آ سکی کھوپڑی دماغ ہو ارے بھائی بات مورچے کی نہیں ہے بات چوٹی کی نہیں ہے بات پہ بیٹھنے آج کی آج نہیں ہے کار ہتھیار صحابا دیشا نے کہا یار نبی پاک سرکار کا حکم مطلق سی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 اور تاجدار مدینہ دے حکم رو چھوڑے ہو نہیں سجدہ انجان رائے دی اختلاف دی وجہ نال کہ نبی پاک سرکار دا حکم مقید سی اختلاف آیا ہے تے اٹھ پہ جون ہی اٹھے لیں کفار دا ایک سردار پہاڑ تیکھ رہا مگر اور سواد حضرت سیدنا امیر حمزہ جیسے اللہ اور اللہ دے شیر بھی جہاد نقصان ہوا کارکھ اصل گل سمجھ والی جتنے تک صحابا نے حکم رسول حالات مسلمان کے حق چ رہے نے جو ہی دے اندر، حکم رسول کو دے اندر حالات کفار کے حق چی سب دے رہا جتنے تک رب رسول کے حکم سے رو گے حالات تھے ہاں جی پھر حالات دشمنوں کے حق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 مولا سونے نے قرآن بھاوے ان کو خطا ہوئی رائے اختلاف کی وجہ مولا سونے فرمایا معافی فرما چڑ باز بے لالگی میں سن مالج خوب گئے سن میں آخیا تھر تھر تھر تھر ربرنظر جی an لیکن پیغام ویک پیغام یہی آلم امثال ہے اسی کو آلم امسال کہتے جتنے تک حکم رسول سے عمل ہوتا رہا جنگ مسلمان جیت گئے جو ہی، جو ہی، مخالفت ہوئی حالات اے جناب بالکل پل بھر دے اندر گئے پتہ لگتا ہے میرے پاک نبی نے نبی صحابہ نے سانو گے سان چے سیا دنانو راضی کرو گے اپنی خیر بنایا جائے بولتے نہیں اچھا وی ایک پاسے ہزار کا لشکر ہے پاس تین سو تیرہ جیت کے جیت کے کون آئے لے اچھا انہیں دسو بدر مقام افزا ہے یا مسجد اکشا افزالے بولدے نہیں تے بدرلت ملی مسجد تے سید نال فردر فردر دا مقام تے کی اتر سکی نے تے مسجد اکثر کیوں نہیں کی اتر وہ جیڑی بدر تفضا لے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 اقبال نے جواب دکبال خدا دی قسم کر کیا نا اگر ہندو ہندو محمود قدلمی کا نام لے لو یہ چڑتے نے جیسے گال کٹی دیئے محمود عیسائی دے سلطنت عثمانیہ کا ذکر جا چھیڑو چھڑو چیڑو چھڑو چڑ سینے چیری نے سلاحدین چڑھ لگی ہے اتنی چیڑ تین ماں گال تھی نہیں لگتی اے یاد رکھا جی بلا سٹ سیا سیا او ب ایسے یلگار ایسا بار ایسے اج تک دشمن کا سینا سکھ رہا بال فرما امرے أو تیرے پیو دفار سن پی جنا جان کار تو کفار نو یہاں دیاں سٹا لگیاں نے او اج تک یاد رکھی کھڑے نے نام مراد جس حق اپنی اور جس کی پی اپنی اولادا وطن آج او باطل شرم نہیں آئی اقبال فرما نگاہ بجلی تھی جس کے تیرے آپ کی نکا بجلی تھی جس کے واسطے ہے وہی بات تیرے کاش نئے دل میں بدل کوئی شے نہیں بدلی نہ رب بدلے آئے نہ شریعت بدلیے نہ دور بدلے آئے سالت ہے نہ فرشتے مکے نے صرف اساں بدل گئے اقبال فرما امر اگر آج بھی, اج بھی او بدر والیا جیسا ایمان بڑھا بڑا لرگی تابے داری اپنا ل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 قبلہ جب تک مولا سونے دی نصرت مولا سونے دی مدد تیرے میرے تیرے میرے نال تیرے میرے حالات نال شامل حال نہیں ہو نہ جہاز بملا جی نہیں بچیا نا جی وہ نہیں بچیا نا تو رنا تیرے کو نہیں ہالات دن, دن ب دن, دن سخت ہونے نے ہون اچھے نہیں ہونے <compleanna cartoonimerk fino investigate> <morph mamm academically lifespan> ترقی نہیں ہونے آسانی نہیں ہونے دن ب دن تنگی دن دن <action> آنی <amusement> اگر تو اپنے اعمال نہ بدلے اساں اپنا کردار نہ سہی کیتا اے تین بہتین حالات خراب ہوں دے جانگے موتا چوکیاں ہوں دیاں جانگیاں اساں نوں لاشاں تفنان واسطے کبرا نہیں لپنگیاں زمین تھوڑ جائے گی خدا دی قسم کر کے آنا اے تھرتی لاشاں نال بھر جائے گی اے ویندے حالات آنو تیاروے کھلے لے مسلمانا خدا را اپنی تے ترس کر نہ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 کوئی لاکھ کوشش کر لو خدا کی قسم کر کے آنا یہ سکمت مسلمان حالات نہیں اچھے آ سکتے جن تکو اللہ رسول نہ ٹھڈو کلمے وفا نہ کرنے وہ جن تک ساڈا ہے اتو تا رہے گا زنا کر کے عزت ویچ کے رب رسول کا نام سٹ کے اتو کلمہ شاری پہ غیرتی دا بازار کھول کے اتما ہی اور جب تک یہ سنگوں ہیٹ نہیں تب تک تیرے حالات نہیں بدلے وہ سچے مسلمان سن جڑے دل نال اساں اساں اساں تو محض زبانی رٹا لایا ہویا ہے اور جتنے تک یہ زبان والا رٹا دل تبدیل نہیں ہوئے گا نال وفا کرنی بڑا ادھر کوئی کوئی اور جب تک اچھا ادھر نہیں آوگے تب تک حالات نہیں بدل گئے ہلاک ادو ہی بدلنگ جدو یہ کلما دل دے نہیں یہ میرا پیر بہو فرما فرمائیے سی سال کلم ہو رہا ہارے کوئی پڑھا پڑدہ او یار ہرے کوئی پڑھدا پر چلتا پڑھا کوئی وہ ا دلدا پڑیے پڑیے پڑی فڑیے کلمہ او جیتیں کلو پڑیے ہلے زبان کپڑ دے کی جان یاری گلوئی کلمہ کلم میں مینو پیر بڑا کل مو مین پیر بڑایا باہو میں سدا ہوئی جو ہے نا گل ساری سمجھ آئیے کہ کو پوری گل سمجھ آ, جا آ, جا آ جا گئی برکت دا جا اٹھ جان ایمان دا دک جان رحمت دا اٹھ جان اور اے ظلم و ستم دا بازار گرم ہو جان یہ انسانیت ختم ہو جان و بربریت پاسے رسول عزاب سے مصیبت نے خدا دی قسم کر کے آنا فیصلہ رب سونے دے ان لا حلہ یوروا ما یوروا اگر حالات بدلنا چاندے ہو پہلے آپ نے آپ نو بدلو تاہی بزرگ فرماندین نے فرمایا ہے حالات کو بدلنے کے لیے پہلے خود کو بدلنا پڑتا ہے کہ بالا حالات دی کا الارہ کوئی کردہ ہے حکومت دی کا الارہ کوئی کردہ ہے حای کر جنابِ علی ظلم دی کا الارہ کوئی کردہ ہے لیکن اپنی بات کوئی نہیں کرتا اپنی بات کوئی نہیں کرتا اور بزرگ فرماندین نے فرمانے اگر <تصفيق> <تصفيق> بدرگ فرماؤں فرمائیے جس طور تھی دنیا اب ہم سمان بھول گئے اوروں کی کہوں کی خود اپنا بھول گئے بغور فرم فرمایا جڑا لوگوں کے پیچھے لگ جاوے وہ اپنے جوگا را اپنے آپ دے پیچھے لگ جاوے وہ لوگ جوگا ری نہیں <تصفح> دوسروں کی بات, کی بات کرنا یہ آسان ہے کسے نو آکھنا یہ بڑا, بڑا آسان ہے آپنے آپنے سوارنا یہ بڑا مشکل ہے تو لیادا اگر حالات مادر بدلنے لیں تو سانوں آپنے آپنے بدلنا پوے گا ایہوی مولا سونے دا حکم ہے ایہوی اللہ سونے دے فقیران دا پیغام ہے دعا کر مولا سونا عمل دی توفیق نصیب فرماوے مولا سونہ مرحومان دی بخشی فرماوے آخر وا رب اللہ کسی سنگی نے سوال کی کیا میلاد مسجد کروانا جائز مسجد تو باہر کروانا نہیں جائز مسجد کم ہے برائی ملاد شریف مستحب عمل ہے او اور عورت پردہ اج علماء اولاباد نزدیک فرض ہوا کیونکہ فتنہ اتنا عام ہو گیا مستحب دی خاطر فرض نہیں چھڈیا جاندا جا جا جا جا جا. مسلماناں دیاں عزتاں نو مسلماناں دیاں عورتاں نو مومناں دیاں عورتاں نو اے حکم ہے وقرن فی بیوتکُن و لا تبرجن تبرج الجاہلیت لولا باہر نہ پھرو اپنے آپ دا پردا نہ کھولو اپنی زیب و زینت نہ کھولو اپنے گھراں دے اندر چار دیواریاں دے اندر اپنے آپ نو لُکا کے بیٹھ جاؤ اے مسلماناں دیاں عورتاں واسطے حکم ہے مسلمانوں کیونکہ قرآن مسلمانوں واسطے آیا آپ فرد نڈ کے مستحب واستے باہر جانا یہ کہڑی اقلبندی کام ہے یا کہڑے جنابے والی فتوی گل ہے جدو اقل ہی نہ منہ کیوں ادھر فرد ہے ادھر مست نہیں باہر بھی جائز کوئی نہیں آدرت فرما نے نگمت المر اتنے عورت ہو جی عورت, دی آواز بھی عورت, عورت دی جسم کا لکاونا فرض ہے اوے آواز کا لکاونا بھی فرض ہے دعا کر مولا سونا عمل دی توفیق نسیف علینا إلا البلاغ